سربراہ جس کو برادری کے لوگ اپنا بڑا اور سردار مانتے ہوں اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں اپنے فیصلے اس کے پاس لے اپنے مقدمات اس کے پاس لے جاتے ہوں سمجھے وہ لوگوں کے باہمی نژاد کو ختم کرتا ہو تو ایسے کو کیا کہتے ہیں ایک ہوتا انتخاب کے ذریعے جسے آج کل گاؤں کا پردھان ہوتا ہے پہلے یہ سب انتخابی سسٹم نہیں تھا بس یہ ہے کہ جو بھی جس نے بھی اپنی قوم کے اوپر اثر رسوخ قائم کر لیا وہ خود و خود آٹومیٹک طریقے سے اپنی قوم کا سربراہ ہو گیا چوہری ہو گیا مقدام ابن ماد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زارابا آلہ من کبھی غائط شفقت سے اس کے کندھے پر ان کے کندھے پر ہاتھ مارا جیسے آپ کسی اپنے چلتے چلتے کوئی دوست آگے جا رہا ہے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اس طریقے سے کندھے پر ہاتھ رکھے منہ سامنے لے گئے بے تک تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائت شفقت سے ان کے کندھے پر مونے پر ہاتھ رکھا سم مکالا پھر فرمایا افلتا یا پودئی مقدام نام تھا نا تو بعد حروف کو ہزف کر کے اس کی تصویر پودئی منہ یہ پیار اور محبت کے طور پر جیسے بیٹا ہوتا ہے نا آپ سے چھوٹا ہوتا ہے آپ کا بیٹا ہو یا کسی کا بیٹا ہو کہ کم عمر کا شخص ہوتا ہے تو پیار کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں بابو کہیں کہتے ہیں منا یہ آہ. تو یہاں نام ہی کی تصویر یہ اظہار شفقت کے لیے افلاتا یا پدین خدیم تم کامیاب رہوگے ان متا ولان تک ان امیرن والا کاتبند والا اگر تمہاری موت اس حال میں ہو کہ نہ تم امیر اور حاکم ہو اور نہ کاتب اور منشی ہو کسی کے ولا عریفن اور نہ کسی قوم کے چوہدری ہو کیونکہ ان سب کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا ان سب کے دن قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اور حساب کے اندر تو برابر سرابر بھی چھوڑ جانا بہت مشکل ہے قسمت کی بات ہے <تصفح> چلیے ثم وقال الرسول السلام عليكم فمبدا دعاه ان ياتي احد منهم apa من العلقه من العرق غالب قطان ایک صاحب کے واسطے سے ان کے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ وہ لوگ آباد تھے ایک گھاٹ پر منحل راستے کے کنارے کوئی تالاب وغیرہ جہاں لوگ پانی لینے کے لیے جانور پانی پینے کے لیے اترتے ہیں کہ وہ لوگ آباد تھے ایک گھاٹ پر پلما بالاغم السلام تو جب ان کو اسلام پہنچا جا الا صاحب الما الق می میں منل ابل تو اس گھاٹ پر آباد لوگوں کے سردار نے اپنی قوم کے لیے سو اونٹ مقرر کیے سائب الماں چشمے والے چشمے کے مالک مراد یہی ہے کہ وہاں پانی کے قریب جو لوگ آباد تھے ان کے سردار اور چوہدری نے تو جب ان لوگوں کو اسلام پہنچا تو اس پانی پر آباد لوگوں کے سردار نے اپنی قوم کے لیے سو اونٹ مقرر کیے کہ تم لوگوں کو میں سو اونٹ دوں گا اس شرط پر کہ وہ لوگ اسلام لے آئے فاسلم ہوں بس وہ لوگ اسلام لے آئے اور شرط کے مطابق سردار نے قصم البلابائی نہ ہوں سو اونٹ ان کے درمیان تقسیم کر دیے اب بعد میں جب وہ لوگوں وہ لوگ اسلام میں پکے ثابت ہوئے تو کہتے ہیں وابا الحر تجی احمد اب اس کی رائے ہوئی کہ ان سے وہ اونٹ واپس لے لے فرسلا ابن ہُو الا نبی صلی اللہ وسلم تو اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا فقالا لہو اور اس بیٹے سے کہا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کر لو اس میں انتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نون کی جگہ حمزہ بنا لو اور اس سے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ فقل اللہ انا ابھی یو پری سلام اور آپ سے کہو کہ میرے والد صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے وہ ان جہاں قوم ہی میں عطمل ابیل علاسلم اسلم ہوں اور اس نے اپنی قوم کے لیے سو اونٹ مقرر کیے تھے اس شرط پر کہ وہ اسلام لے آئے جہاں سے وہ لوگ اسلام لے آئے وہ قصم البلابین اور میرے والد صاحب نے شرط کے مطابق وہ سو اونٹ ان کے درمیان تقسیم کر دیے وباد اب اس کی رائے ہو رہیٹ واپس لے لے افا ہوا بیا ام ہوں تو کیا وہ یعنی میرے والد صاحب ان اونٹوں کے زیادہ حقدار ہیں یا وہ لوگ جن کے درمیان وہ اونٹ تقسیم ہوئے تھے فنقا نام اولا بس اگر تم سے فرمائے آپ ہاں یا نہیں کچھ بھی فق اللہ تو دوسری درخواست یہ کرنا کہ آپ سے کہنا کہ انا ابھی شیخن کبھی ہوں میرے والد صاحب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں وا عریف الماں اور وہ اس چشمے پر آباد لوگوں کے چوہدری ہیں وہ نو یس الو کا انتج العلی العرافت آبادو وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھ کو ان کے بعد چودھا راہٹ عطا کر دیجئے یہ سب سمجھا کر بیٹے کو بھیجا فعطا تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال اور کہا کہ ان ابھی یقریوقت سلام میرے والد صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے فقالا آپ نے کہا والی کا والا فقال پھر بیٹے نے کہا ان ابھی جا قومی میں صاحب نے اپنی قوم کے لیے سو اونٹ مقرر کیے تھے اس شرط پر کہ وہ لوگ اسلام لے ہے فا اسلم وہ اسلام لے آئے اسلام ہوں اور ان کا اسلام بہتر ہے یعنی اچھی طریقے سے اسلام کے احکام پر وہ عمل کر رہے سما بدعل ہوا جی اہم ہوں پھر والد صاحب کی یہ رائے ہوئی کہ ان سے ان اونٹوں کو واپس لے لیں آفا ہوا آحق کو ام تو کیا وہ زیادہ حقدار ہیں اونٹوں کے یا وہ لوگ فقال آپ فرما فرمایا ان بادہ الہلیمہ اگر ان کی یہ رائے ہو رہی ہو کہ وہ اونٹ ان کو دے دیں فلیو تو پھر ان کو وہ اونٹ انہیں دے دیں و ان باد عر تجی اور اگر ان کی یہ رائے ہو رہی ہے کہ ان اونٹوں کو واپس لے لیں وہ احقوبیابن ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں ان اونٹوں کے ان کے مقابلے میں فعین اسلم پس اگر وہ لوگ مسلمان رہیں فلاح اسلام تو ان کے لیے بہتر ہے ان کا مسلمان رہنا وہ علم یسلم اور اگر وہ مسلمان نہ رہیں بلکہ نوز باللہ مرتد ہو جائیں تو علی الاسلام اسلام کے خاطر ان سے قتال کیا جائے گا وقالا اور بیٹے نے کہا انا بھی شیخن کبیر میرے والد صاحب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں وہ واریف اور وہی وہ اس گھاٹ کے چوہدری ہیں وہ نویس الو کا انتج الرافت باد وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے چودہ راہٹ مقرر کر دیجیے ان کے بعد یعنی مجھ کو چودھری بنا دیجیے فقار آپ نے فرمایا انافتہ حق چودہ راہٹ حق اور مسلحت کی بات ہے اس لئے کہ وہ عمارت کی طرح ہے چودھری جو ہے وہ امیر کی طرح ہے شریعت کے احکام نافذ کرنے کے لئے لوگوں کے نظاات کو ختم کرنے کے لیے ان کے باہمی مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری بھی ہے اسی کہنے والا اور لوگوں کے لیے چوہدری ضروری ہیں لیکن الورفاف ان سارے چوہدری جہنم میں ہوں گے مطلب یہ کہ بہت نازک ذمہ داری ہے. بہت عمارت کی طرح ہے بہت نازک ذمہ داری ہے اور کم ہی لوگ جو ہے معیار پر پورے اترتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں اور ظلم ہو جاتا ہے جس کا آخرت اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا تو جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے سمجھے نا چلیے بابل کی اتخاذ کاتب امیر کے لیے کاتب اور منشی رکھنے کے بیان میں یعنی امیر کے لیے کوئی منشی بھی ہونا چاہیے جو روزنامچا تیار کرے یومیہ امیر جو کام کرتا ہے اور یا جو وہ پلان ہی کرتا کیا کروں سب چیزوں کو روز بروز اپنا درج کرے ریکارڈ تیار کرے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سجل نبی علیہ السلام کے ایک کاتب تھے سجل، نبی علیہ السلام کے ایک کاتب اور منشی تھے اور یہ ان کی روایت ہے ورنہ بعض حضرات نے روایتوں میں چھان کرنے کے بعد چھبیس نام تحریر کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات میں کاتب اور منشی رہے ہیں ان میں کسی بھی کاتب کا سجل نام نہیں ہے اور قرآن میں جو آیا یومانتویس سام کرتا تھا سجلی لل تو, تو وہاں سجل سے فرشتہ مراد ہے سمجھے جس طریقے سے سجل نامی فرشتہ جو ہے نامہائے نام اعمال کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے یہ ہے وہاں پر بہرحال اگر اس نام کا نہ بھی کوئی ہو تو اتنا تو حضور علیہ وسلم کے بہت سارے کاتب تھے جیسے کہ بتایا کہ 26 جو ہے نام جو ہے تحریر کیے ہیں یہ, یہ. مختلف اوقات میں آپ کے کافب اور منشی رہ چکے ہیں برحال تو صرف یہ ہے کہ امیر کے لیے کوئی منشی اور کاتب بھی ہونا چاہیے چلیے <تصفيق> <تصور> بابن فیتی الص صداقتی زکوٰۃ اور صدقات کی اصولیابی کا کام کرنے کے بیان میں <تصور> رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا العامل صدقتی بالحق کی کلغازی فیصبی کی زکات کی اصولیابی حق اور انصاف کے ساتھ جائز طریقے پر زوکوٰۃ کی اصولیابی کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے اسی حکم کے اندر مدارس کے سفرا بھی ہیں اسی حکم میں مدارس کے سفرہ بھی ہیں لیکن سر وہی ہے بالحق کی قید ہے حق یعنی جائز طریقے پر کیا مطلب منی اڈر مدد سے ہی بھیجیں گھر اپنے نہ بھیجیں آ, یہ بالحق کا مطلب حق اور جائز طریقے پر زکات کی اصولیابی کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اجر و ثواب میں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ آئے <سلام> لا جنتا سایب و مقسن یہ چنگینا کا جانتے نا وہاں بس روکتے ہیں تلیڈی چنگی نا کا ہاں تو جیسے آج کل ہوتے ہیں اسی طرح سے پرانے زمانے سے چونگی نہ کے ہوتے تھے کہ کوئی بھی مال لانے والا وہاں سے گزرے بغیر نہیں جائے گا تو حکومت کی طرف سے وہاں چنگی اصول کرنے والے مقرر تھے جس کو ماکس مکاس اور اگلی روایت میں اشار تو عام طور سے وہ ظلم کرتے تھے کہ جتنا لینا چاہیے ان سے اس سے زیادہ اصول کر لیتے تھے تو ان کے بارے میں ہے ہر اشعار اور ہر جائز طریقے پر چونگی اصول کرنے والا اس میں نہیں آتا ہے اس وعید کے اندر اور جب ان کے بارے میں وعید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو جس امیر کی طرف سے وہ مقرر کیا گیا ہے وہ امیر تو مدرجہولہ جہنم میں جائے گا میں نے اللہ کے رسول وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں چونگی اصول کرنے والا یعنی ناجائز طریقے پر اگلی روایت الحزی ہاں ابن صاحب نے کہا الزی یو اشرناسا وہ شخص ہے جو لوگوں سے عشر اصول کرتا ہے کون یعنی صاحب المقص یعنی صاحب المقص اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے عشر اصول کرتا ہے لیکن مقرر تو کیا گیا ہے عشر مال کا دسواں حصہ اصول کرنے پر اور لے لیتا ہے وہ پچاس فیصد تو ظالم ہوا نہیں ہوا اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامقرر کرنا بھی جائز ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور خلیفہ نامزد کرنا بھی جائز ہے جیسے حضرت ابوبکر بکر صدیق نے اپنے بات کے لیے حضرت عمر کو پہلے ہی نامزد کر دیا اور ان کے لیے لوگوں سے بیعت بھی لے لی اور نامزد کرنے کے بجائے کمیٹی بنا دینا کہ وہ لوگ منتخب کر لیں وہ بھی جائز ہے جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چھ آدمیوں کی مل سے شعرا بنا دی تھی کہ اپنے میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لے تو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عل نے اپنی موت کے وقت فرمایا انی لا تخلیف میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤں گا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لم یس اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں نامزد کیا سمجھے نا اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض لوگوں نے جو وصیتیں منسوخ کی ہیں کہ آپ نے فلاں کے لیے وصیت کی تھی یا فلاں کوئی کہتا ابو بکر صدیق کے لیے کوئی کہتا حضرت علی کے لیے کوئی کہتا ہے کہ حضرت عباس کے لیے یہ سب غلط اور بے بنیاد ہے آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں نامزد کیا ہے وہ ان استخلف اور اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو وہ بھی میرے لیے جائز ہے وہ ان ابا قد استخلفہ اس لیے کہ ابو بکر نے مجھ کو خلیفہ بنایا پارا اب عبداللہ نمر فرماتے ہیں کہ لہ ماں ہوا اللہ مَا ان ذکر رسول اللہ صلاح وسلم و اباب بکرین خدا کی قسم نہیں یہ کوئی بات مگر یہ کہ حضرت عمر نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر کا یعنی دونوں کا طرز عمل آپ کا طرز عمل کہ آپ نے خلیفہ نہیں بنایا ابو بکر کا طرز عمل کہ انہوں نے خلیفہ نامزد کیا فا عالم تو الن اللہ یا صلی رسول اللہ علیہ وسلم آدم تو میں نے یقین کر لیا تھا کہ وہ رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں رکھیں گے وہ انگیرو مستفلف اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے پڑھیے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام ہم نبی علیہ السلام سے بیعت کرتے تھے سما اور طاعت پر یعنی اس بات پر کہ ہم آپ کے عوامل اور نواحی کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے ویلک کنہ فیمس تقاطم اور آپ ہمیں بیعت کے اور تلقین کرتے تھے مستتا تم کی. کیا مطلب یعنی یہ کہو کہ ہم سما اور طاعت کریں گے مستطنا جب جتنا ہم کر سکتے ہیں حسب استطاعت یہ تلقین کرنے کا مطلب ویلقنہ سی مستطا اور ہمیں تلقین کرتے تھے آپ لفظ مستطاطم کی یہ کہ ہم اطاعت کریں گے مستطانا جتنا ہم استطاعت رکھتے ہیں اس میں کوتا ہی نہیں کریں گے پڑھیے جب آپ کے ہاتھ پر بیت ہوتا تھا تو اپنا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتا تھا عورتوں کو آپ کس طرح جو ہے عورتوں سے کس طرح بیعت لیتے تھے اس کا بیان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت عروہ بنتے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے وہ ان سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یعنی حضرت عرو کو بتلایا عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے کے طریقے کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ ماں مسن نبی صلی اللّہ علیہ وسلم بی ادی امراطََ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا حضرت عائشہ کو بھی نہیں چھوا عزواج والے کو بھی نہیں چھوا یعنی مراد کسی اجنبیہ عورت کو سمجھے نا نہیں چھوا نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کبھی بھی کسی اجنبیہ عورت کو اللہ یا خزہ علیہ الا یہ کہ اس سے زبانی اقرار لے لیتے تھے فیضا اخذہ آلہیا بس جب اس سے زبانی اقرار لے لیتے تھے آتا تو, تو آپ اس زبانی اقرار کو قبول فرما لیتے تھے اور فرماتے تھے اض ہبھی فقط با یا تاؤ میں نے تمہیں بیگ کر لیے عبد اللہ ابن شام کہتے ہیں درا حال کی انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا صاحبی ہیں لیکن بہت کم عمری میں پایا آپ کا زمانہ وضاحبت بھی امو زینب بن تو حمید الا رسول اللہ اور ان کو ان کی ماں لے اور ان کو ان کی ماں زینب بنت حمید لے کر کے گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فکالت یا رسول اللہ اور بولیں کہ اے اللہ کے رسول با اس کو بیعت کر لیجئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سبھی اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ ابھی یہ بچہ ہے چھوٹا ہے سمجھے نا بیت بھی جو ہے من جملہ تکلیفات کے ہے اور بچہ جو ہے احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے اس لیے بیت نہیں کیا فما راس ہو اس کے سر کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر دیا باب، بابن فی ارزاکل امالی ارضاخ جمع رزق کی مراد وظیفہ تنخواہ یعنی حکومت کی طرف سے جو شخص ملازم ہو کسی کام پر اور کسی خدمت کے اوپر تو اس کو حکومت کی طرف سے بیت المال کی طرف سے جو تنخواہ یا وظیفہ دیا جائے اس کا لینا اس کے لیے حلال ہے تو امال کے وظیفوں کے بیان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من استعمل ناہو اللہ عمل جس کو ہم عامل بنائیں کسی کام پر رزقن اور ہم اس کو کوئی وظیفہ دیں فما ہاں تو مطلب اس کے لیے حلال ہے فاما آخ آباد عالخ بس وہ اس کے علاوہ جو لے گا وہ کیا ہے وہ غلول اور خیانت ہے جو ہم مقرر کر دیں اس سے زائد لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے جس کو ہم عامل بناؤں کسی کام پر اور اس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کریں تو, تو اس کے لیے حلال ہے اور جو اس کے علاوہ لے گا وہ غدر اور خیانت ہے پڑھی وہ <تصفح> بھی بارہ حضرت نا ابو الولید بن طیال سے یہ قال حدثنا ليسمن ابو خیر بن عبد الله بن راشد بن مسلم بن اسعد ابن ساحلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے عامل بنایا ایک جگہ کا فلما فرخت جب میں اس عمل سے فارغ ہوا تو امارا لی بھی عمال میرے واسطے حکم صادر کیا اجرت عمل کا امالا کے معنی اجرت عمل حق المنت حق الخدمت، دہاڑی تو جب میں فارغ ہو گیا تو میرے لیے حکم دیا اجرت عمل کا فق میں نے کہا انما امل تو میں نے پیسے کے لیے نہیں کام کیا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے فقال تو حضرت عمر نے فرمایا بلونا خزماں آتے تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں فنی امل تو الا آد رسول اللہ صاحب اس لیے کہ میں نے بھی کام کیا ہے اللہ کے رسول صاحب کے زمانے میں فا ملنی علیہ سلاسلم نے مجھ کو اجرت عمل دیا فا آپ سلاسل نے مجھ کو اجرت عمل دیا اور میں نے لیا اجرت عمل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو اجرت مقرر کی گئی اس سے زیادہ لینا جیسے کہ اوپر والے حدیث میں بیان کیا گیا وہ غلول اور خیانت ہے پڑھیے مستور ابن سداد کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا منکانہ لنا عاملا جو ہمارا عامل ہو فلی سب تو وہ بیت المال سے بیوی بھی حاصل بی کر لے بیت المال میں بیویاں رہتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا عامل ہے اور اسے شادی کی ضرورت ہے تو وہ بیت المال کے خرچے سے شادی کر سکتا ہے بیت المال کے خرچے سے شادی کر سکتا ہے اس کی بیوی بی کا مہر بھی بیت المال سے ادا ہو سکتا ہے یہ ہے فریق کسی زو کا جوش ہمارا عامل ہو اور اسے شادی کی ضرورت ہو فلیق تصب ضرور تو اسے چاہیے کہ بیت المال کے خرچ سے بیوی بی حاصل کر لے فلم یک الحو خادم اور اگر اس کا کوئی خادم نہیں ہے فلیق تصب خادم تو بیت المال سے وہ خادم بھی لے لے فلم یک له مسکن اور اگر اس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے فلیق تصب مسکن تو وہ رہنے کا مکان بھی حاصل کر لے بھائی جس نے اپنے کو آمت المسلمین کے کام میں لگا رکھا ہے مشغول کر رکھا ہے تو آمت المسلمین اس کی کفالت پوری پوری کریں سمجھے نا مدرسے والوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کالا کالا ابو بکرنگ اخبر تو ان نبی صحتم قال من اتخذ غیر ضالق ابو بکر کہتے ہیں مجھے یہ بھی خبر ملی کہ نبی علیہ السلام یہ بھی فرمایا گیا کہ من اتخذ غیر ذالق جو شخص اس کے علاوہ لے گا فوا غالن یا فرمایا فوا سہار کنرا بھی کو شک ہو گیا تو وہ خائن ہے یا یہ فرمایا کہ وہ چور ہے پڑھیے قال رسول قال ابن رغب ابن رغبني هل صلى قد جاء وقال هذاك الله عليه وسلم للمفرد فحمده الله وأثنى عليه قال العامل لا تعطى مالي وماله هذاك وهذا ودي لي إلا لثبيبني أو ابيه فإن ذريته فلهم أيدي له أم لا يهدي من لا يهديها لشيء عاملوں کو ملنے والے ہدیوں کے بیان میں امال کو ملنے والے ہدیوں کے بیان میں ابو ہمیں شاید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قبیل ازد کے ایک آدمی کو عامل بنایا کہیں کا کسی علاقے کی زکات وغیرہ وصول کرنے پر مقرر کیا قبیل ازد کے ایک شخص کو آمل. قبیل ازد کے ایک شخص کو جس کو لطبیہ کہا جاتا تھا اور ابن سرا نے کہا ابن العطبیہ السزا کرتی زکوٰۃ کی اصول یابی کا نبی علیہ السلام نے قبیل اسد کے ایک شخص کو جسے لطبیہ کہا جاتا تھا اور ابن سرا نے کہا ابن البیہ تو اس کو عامل بنایا زکوات اصول کرنے فجا وہ اصول کر کے آیا ف اور کہا ہاضا لقوم یہ تو تم لوگوں کا ہے اسے بیت المال میں داخل کرو وہ ہاضا اہ دیالی اور یہ مجھ کو ہریا کیا گیا ہے ہرھیے میں ملا ہے فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم علی اللومبر تو نبی علیہ السلام کی جیسے کی عادت تھی کہ کسی کو مشخص اور معین کر کے ملامت نہیں کرتے تھے بلکہ وصف عام کے ساتھ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو اس طرح سے باز لوگ اس طرح کرتے اور جس نے اس طرح کیا وہ خود سمجھ جائے گا کہ مجھ کو کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کے حمد و ثناء کی اور فرمایا بال العامل کیا ہو گیا ہے عامل کو نباس کہ ہم اسے بھیجتے ہیں کام پر زکوٰۃ کی اصولیابی کے خیو وہ آتا ہے لوٹ کر کے فیقول اور کہتا ہے ہاضا لخم یہ مال تمہارا ہے وہ آذا اہدیا او لی اور یہ مال مجھ کو ہریے میں ملا ہے اللہ جلاسا فی بیت ام ہی او ہی کیوں نہیں بیٹھ جاتا اپنی ماں یا اپنے باپ کے گھر میں فی پھر دیکھے ايودا لہو عملہ کیا اس کے پاس ہريا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اپنے گھر بیٹھے رہے پھر دیکھے وہ کتنا ہدیہ آتا ہے بھائی تو اس وجہ سے لوگ ہدیہ دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ کچھ زکوٰۃ اصول کرنے میں تقسیف کر دے سمجھے نا مثلاً حکہ یا جزا کی جگہ بنتے مقاض لے کر کے چلا جائے اس طریقے سے کوئی نہ کوئی مقصد ہو تو ایک طرح کی یہ رشوت ہوئی نہیں یہ اللہ اللہ جلسافی بھائی تمہیں کیوں نہیں بیٹھ جاتا اپنے ماں یا اپنے باپ کے گھر میں فیض پھر دیکھے ائی ہدا لہو عملہ کیا اس کے پاس ہدیہ آتا ہے یا نہیں لایاتی آدم منکم بشن من کا اللہ جا ابھی یومل قیامتی نہیں آئے گا تم میں سے کوئی اس میں سے کوئی چیز لے کر کے مگر لے کر آئے گا اس کو قیامت کے دن انکان باہر انکان بہیرن اگر اس نے ہرا بن فضل ربی کہہ کر کے ہریا اصول کیا ہے تو اگر وہ ہریا اونٹ ہے فلاح رغ ان اس کی آواز ہوگی اس کی بلبلا ہوگی یعنی وہ اس کے گردن پر وہ اونٹ اس کی پیٹھ پر وہ اونٹ بلبلاتا ہوا ہے گا اور بکر یا اگر گائے بیل ہے فلاح خوار تو اس کی ڈکار ہوگی گائے بیل کے آواز کرنے کو یا بھینس کے آواز کرنے کو ڈکرانا کہتے ہیں وہ ڈکرائے گا یا بکری ہوگی اور شاطن تیعر ممیاحت بکری کا مے میں کرنا سما رفا آیا دہی ہتار فرتا ابھی تہی پھر آپ نے دعا اکیلے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں اتن... ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں بغل کی سفیدی ہم لوگوں نے دیکھ لی القوب اوپر پھایا یہ. تاکہ بغل کی سفیدی نظر آئے ثم مکالا پھر فرمایا اللہ ہل بلکھ تو اللہ ہل دو مرتبہ آپ نے فرمایا صاحب لکھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بخاری کے درس میں فرمایا تھا مدرسہ کے سفرا عاملین کے حکم میں نہیں ہے اس لیے کہ دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں اب ایک پرچی لکھنا حضرت شیخ سے کہ مجھے اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ سفرائے مدارس بھی اسی حکم میں ہے اجر و ثواب میں یہ قید لگا دینا ہاں پھر جواب مل جائے گا قید لگائی تھی نہیں حضرت مقدار ابن مادی کرم نے آپ سے کوئی بات کسی طرح کی نہ پوچھی بلکہ آپ نے اچانک آ کر ان کو یہ بات بتلانا شروع کر دیا ایسا کیوں غایت شفقت کی وجہ سے کہا تھا نا کہ غایت شفقت کی وجہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ مشفقانہ طور پر فرمایا کہ تم کوئی کسی ذمہ داری میں نہ پھنسنا کسی عہدے وغیرہ میں آہ. یہ کیا بےدا صاحب اس گاؤں شریف کے مہرشی کا کیا نام ہے